تو اس لیے اس سے پیار تو جو کام آئے اگر اس سے پیار کرنا ہے تو پھر حق بنتا ہے اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے پیار کیا جائے چونکہ دنیا و آخرت میں وہ کام آتے ہیں ہر مشکل کے وقت وہ کام آتے ہیں میں کر رہا تھا کہ کیا کے دن جب ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی جب باپ اپنی اولاد سے بےگانہ ہو جائے گا جب ہر طرف نفسی نفسی کا دور ہوگا تو اس وقت بھی صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کام آئیں گے جب کوئی فراج پہ ہوں گے تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو پیاس لگی ہوگی تو اوزک اوثر پہ ہوں گے اور جب لوگوں کے نام اعمال توڑ رہے ہوں گے تو آقا کریم میزان عدل پہ ہوں گے تو ہر جگہ میرے آقا کام آ رہے ہیں تو اس لیے اگر اس لیے کسی آ سے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ کام آتا ہے تو حق بنتا ہے کہ آقا سے پیار کیا جائے یا اس لیے کہ وہ مصیبت کے اگر کام آتا ہے وہ مصیبت کو حل کر دیتا ہے تو قیامت سے بڑی مصیبت تو کوئی نہیں اس سے بڑا مشکل دن تو کوئی نہیں تو اس دن کون کام آئے گا اس دن اللہ کے آزاد سے کون بچائے گا سوائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عدم اللہ تعالیٰ تو تسریح میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ آپ کے ایک کمیٹی کو فرشتے جہنم میں لے چلے تو میں دوڑوں گا یوں دوڑوں گا کہ میری چادر زمین کے اوپر دھسکتی ہوئی آئے گی تو فشتوں رکو جب فرشتے رکیں گے میں پوچھوں گا تو کہیں گے کیا کہ آقا اس کا نام ہے امالت اللہ اس کی برائیاں بڑھ بر گئی اس کی نیکیاں کام ہو گئی اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے چلے تو میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جیب سے ایک کاغذ کا پرزا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اب آ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار پھلائیں گے دیکھو اس کی نیکیاں گئی اس کو جنت میں لے چلو یا اس لیے کسی سے کوئی پیار کرتا ہے اس لیے کسی کا کوئی ذکر کرتا ہے کہ بھائی وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے وہ بھی میرا ذکر کرتا ہے اس لیے میں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر اس لیے کسی کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس سے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہر جزا علیہ سان الاسان نیکی کا بدلا نیکی ہے ذکر کے بدلے میں ذکر کرنا چاہیے جو جی کر کے بلاتا ہے اس کو جی کر کے ہی بلانا عقل مندی اور انسانیت ہے تو اگر اس لیے کسی کا ہمہ وقت ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ذکر کرتا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ وہ پیدا ہوئے تو ہمارا ذکر کرتے ہوئے آتے ہی وہ سجدے میں گرے اور رب حولی امتی کی سدائیں لگانے لگے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام ادھر پیدا ہوئے اور ہمیں یاد کر رہے ہیں ہمارا ذکر کر رہے ہیں اور ہی قبر میں جب کوئی کسی کا ذکر نہیں کرے گا ساری دنیا نفسی نفسی پکارے گی تو ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی امتی امتی پکار رہے ہوں گے ایمان حکیم ترونی نے نوادر الرسول میں روایت کو نقل کیا کہ جس جب قبر میں ساری دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی عزیز و اخربار رشتہ دار سب چلے جائیں گے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کام آئیں گے اور امام ترم جی نے روایت کو نقل کیا چاہا خود فرماتے ہیں کہ میں نے رب کریم سے وعدہ لے لیا کہ میں اپنی قبر میں قیامت تک اپنی امت کو پکارتا رہوں گا اپنی امت کا ذکر کرتا رہوں گا اور ایسے ہی جو شہ خد بد الوی نے مدارج میں روایت کو نقل کیا کہ حضرت کسم بن عباس ربی اللہ تعالیٰ نے روایت کے جب آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا ہر اس دنیا سے تشہیریں گئے جب آپ کو قبر منورہ میں رکھا گیا تو آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے میں قبر میں اترا آقا کریم کے ہونٹوں کے قریب اپنا کان کیا تو وہاں بھی آقا رب حبلی امتی کہہ رہے تھے نانے بازار میں, میں باسند صحیح سعید عبداللہ اب مسعود ربی اللہ تعالیٰ نے آکا نرشا حیات خیر و خیر الحمد میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر تو اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر آ کر رہنا تو بہتر کہ ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں آپ سے رب کا کلام سنتے ہیں احکام سنتے ہیں مسائل کا حل پوچھتے ہیں جانا کیسے بہتر وہ تو را دو تم پہ تمہارے عمار مجھ پہ پیش ہوں گے اگر تو ہوئے اچھے حمید اللہ تم اللہ کی حمد بیان کروں گا اور اگر اچھے نہ ہوئے تو تمہارے لیے رب سے مغفرت طلب کروں گا تو کیا میں مطلب تک وہ قبر میں ہمیں یاد کر رہے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان سے ان کا ذکر کریں ان سے پیار کریں ان سے محبت کریں کہ جن کے بارے میں رب کریم نے خود حریف سن علیکم بالمؤمنین روف و وہ ہمارے ساتھ حریص ہیں اور مومنوں پہ رف و ہیں تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ ان سے پیار کریں پیار کریں گے تو اتباع بھی ہوگی اور اتباع ہوگی تھوڑا محبوب بنا لے گا یا پھر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ پیار کرنے والا سے اگر آدمی پوچھے کہ تو اس سے کیوں پیار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ حسین و جمیل ہے وہ خوبصورت ہے تو اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین و جمیل ہے تو حق بنتا ہے پیا کا کریم سے پیار کیا جائے محبت کی جائے کیونکہ ایسا کس رب کریم نے خوبصورت اور سینو جمیل پیدا ہی نہیں کیا رب کریم نے ایسا کوئی خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے جیسا اپنا محبوب بنایا ایسا بنا دیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ مو مول دیتا محمد بدا کے قلم توڑ دیتا نہ تو اس کے بعد تو ایسا آئے گا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا اب کوئی آئینہ نہ ہماری میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اب رب کی کھدائی میں ایسا کوئی نہیں ہے اور ہماری سوچوں میں بھی ایسا نہیں آ سکتا اگر حسینوں جمین سے پیار کرنا ہے تو حق بنتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کے تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے کیسے حسین ہے کیسے جمیل ہے سبحان اللہ جس جس نے دیکھا ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ دیکھنے والوں تم نے کیسا دیکھا آج جو یہ شور ہے ہماری طرح وہ اصل میں دیکھا نہیں ہے جنہوں نے دیکھا کسی نے دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے میں بے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے جس کسی نے بھی دیکھا اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنصر پوچھئے کہ تم نے کیسا پایا ہل رائی تھا رسول, رسول اللہ کیا تو رسول کا الاس کو دیکھا نہ مرئی تو ہاں میں نے کئی کی جب کیسا پایا ان یا تلا جب میں دیکھتا ہوں تو آقا کے چہرے سے مبارک دندانے پاک سے نور کی شوائے نکلتی ہیں اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ان سے وہ یعنی چمکتے ہیں جیسے تار چمکتی ہے کہنے والا کہتا ہے سینا حضرت عبید بھائی دن کہتے ہیں لا بل بال کمر ایسا چمکتے ہیں کہ جیسے یعنی چاند چمکتا ہے اور ایک را کل بدر جیسا کہ چولی کا چان چمکتا ہے تو جنہوں نے دیکھا امام علیہ سنت مجرت دین و ملت نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ سر سرتابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہد پھول زکن پھول بدن پھول واللہ ہو جو مل جائے میرے گل کا پسیینہ چاہے نہ کبھی حتر نہ پھر مانگے دلن پھول اور دندانو لبو زلف و رخے شاہ کے سیدائی ہے دے ادن لال یمن مشق ختن پھول اور دل اپنا بھی شہد ہے اس نے پاکا اتنا بھی بہج نو پینا اے چڑھے کوہن پھول امام حسن رضا نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ جلوائے محاسن چیر آئے انور کے گرد آب نوسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال اتنی مدت تک حدید مصف آر صرف ہفت کر لوں پڑ پڑھ کر قرآن جمال کہ آکا آپ کی مبارکبادی میں چیرا مبارک یوں لگتا ہے جیسے آپ نسل ریل پہ قرآن کھول کے رکھ دیا گیا ہے اور صحابہ کران سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے آقا کریم کو کیسا پایا تو کہتے کان کہ نہ ورق برا وہ یوں لگتے تھے جیسے قرآن کھول کے رکھا جس کو جو پسند آیا جس کو جو دنیا میں حسین چیز نظر آئی اس نے اسی کے ساتھ تشویش دے دی کسی نے چاند کے ساتھ کسی نے قرآن کے, کے ساتھ کسی نے پھول کے ساتھ تو ایمان حس رضا کہتے ہیں کہ آکا آپ کا چہرہ وارکا تو داری وارکا میں یوں لگتا ہے جیسے آپ نے اسی ریل پہ قرآن رکھا ہے آقا اتنی دیر تک بدھو آگ کا چہرہ ہمارے سامنے کیجیے کہ جیسے بچہ پڑھتے پڑھتے قرآن حفت کر جاتا ہے ناظرہ پڑھتے پڑھتے ہم آپ کا چہرے کو دیکھتے دیکھتے قرآن آپ کے اس چہرے کے حاصل ہو جائیں تو جس جس نے دیکھا آپ ان سے پوچھئے کہ دیکھنے والوں کیسا پایا تم نے حضرت احسان بن ثابت نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے من واقعی واج والن کلم کا لے بن نصاؤ خودکتا مبر رام بین کل بن کا قد کا کمات شا اے آقا آپ اتنے حسین و جمیل اور اتنے مکمل و آکمل ہیں کہ آپ جیسا کسی آپ جیسا میری آنکھوں نے حسین و جمیل نہیں دیکھا دیکھے بھی کیسے کہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے اے آپ ہر ایب سے پاک پیدا کیے گئے معلوم ہوتا ہے رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا تھا محبوب تجے میں کیسا بناؤں حضرت سینا مالک بناؤ نے دیکھا تو پکار اٹھے ماں ان رائے تو بلا سمے تو کل کا مسلم محمد اوفا وا تھا جزیلے و متا شاہو اما یوخ بیرو کا معافی اللہ کی کسم میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور میرے کانوں نے نہیں سنا کہ محمد عربی کی مثل بھی کوئی آیا ہوگا اور آپ اتنا زیادہ فار کرنے والے ہیں دیکھو یہ صحابہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمارک صحابہ کے عقیدے ہیں کہ آپ ایسے بعد افا کرنے والے ہیں اور ایسی عطا کرنے والے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں لینے والوں کی جھوڑیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں ہی ارے تیلا تھا جو چند کلیوں پہ کناٹ کر گیا مگر نہ گلشن میں تو سامان تنگی یہ دام آ تھا رب کریم نے خزانے دیے ہوئے ہیں میرے آکا نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے مجھے سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں آتا فرما دی کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزان نے بتاؤ مفلس ہو پھر تمہارا دل کیوں استراب میں ہے رب کریم نے خزانوں کا مالک بنایا اور ساتھ حکم فروا دیا وہ املا فلاطا نہر محبوب جو مانگے جھڑکنا نہیں واپس نہیں پھیرنا جو مانگتا ہے دیتے جاؤ تو حضرت سینا مالک بنا وہ کہتے او ہا و تعلیم جدید لے میرے آقا اتنا وعدہ ہوا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا نہیں چاہیے نبی سے مانگنا شرک نبی کے پلے کچھ نہیں نبی دیتا کچھ نہیں ہے ہاں جن کو نہیں ملتا وہ تو کہتے ہیں کہ نبی دیتا کچھ نہیں جن کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ واہ کیا جو دو کرم ہے شاہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا صحیح بخاری ہے انس بن مالک راوی ہے ربی اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ پوری زندگی آقا سے صرف اور نہیں ہوا کیا آقا نے کبھی نہ کہا ہو لا کہا ہو وہاں تو جو کسی نے مانگا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میں آگے اس لیے آہ یعنی آہ پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو کہ وہ خوبصورت ہے تو کوئی ایسا خوبصورت لے آؤ جو میرے آکا جیسا ہو نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو پھر حق بنتا ہے ختہ برونی ان کی اجتباع کی جائے یعنی دوسرے مانو ان سے محبت کی جائے تبھی اطاط ہوگی تبھی اتاد کا حق ادا ہوگا تو محبت اس لیے کی جائے کہ وہ خوبصورت ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو دیکھے اور جو بھی دیکھتا ہے سبحان اللہ رب کریم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی رب ہوتا وہ اپنا محبوب اتنا خوبصورت بناتا لیکن کسی نے نہیں بنایا اس کا مرکہ رب ہے ہی نہیں ہے رب وہی ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا تو یقینا میرے مصطفیٰ کریم کی ذات میرے مصطفیٰ کریم کا حسن میرے مصطفیٰ کریم کا کردار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتار آپ کی ایک ایک صرف جو ہے رب کی توحید کی دلیل ہے لبس تو ہی کم عمارا افنا تھا میں تم میں ہوں رب کی دلیل رب کی توحید کی دلیل کیا تمہیں عقل نہیں ہے مجھے دیکھ کے رب کے ساتھ شرک کرتے ہو مجھے دیکھ کے رب کی توحید کے منکر ہوتے ہو میں میرا تو ایک ایک مور مبارکا جو ہے وہ رب کی توحید کی دلیل ہے تو اس لیے رب کریم نے ارشاد آیا یا کا کم برہان رب لوگوں نبی تو سارے آئے اب میرا یہ جی جو آیا یہ میری دلیل بن کے آ گیا ہے دلیل دعوے کی ہوتی دعوی کیا ہے ان اللہ جمیل جوہد الجماع رب بڑا خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کس نے دیکھا ہے رب کو کہ وہ خوبصورت ہے میری دلیل کو دیکھ لو محمد عربی کا چہرہ دیکھ لو میرے مستف کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کو دیکھ لو تمہیں میرے حسن کا پتا چل جائے گا یہ میرے حسن کی دلیل ہے تو اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو حق بنتا ہے کہ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے اور جب پیار کیا جائے پھر صحابہ سے کچھ اتباع میں پھر جان جاتی ہے تو چلی جائے پھر جو ہے یعنی اتاس سے قدم پیچھے نہیں ہٹتا پھر کٹ جاتا ہے قدم پھر پیچھے نہیں آتا اور سر کٹ جاتا ہے پھر اس کے سامنے برابری کا دعویٰ نہیں کرتا تو اس لیے اگر فتح بے بندی پہ عمل کرنا ہے تو ہمایا ان سے محبت کرو ان کے غلام ہو جاؤ جب محبت کرو گے تو پھر اس یعنی وما جنت کنل ہوا کے اونٹوں سے جو نکلے گا تمہارے لیے ایک تو حکم کا درجہ رکھے گا امر کا درجہ رکھے گا اور دوسرا محبوب کا کہا ہوگا محبوب کے اشاروں پہ بھی جان دے دی جاتی ہے محبوب کے آ یعنی عرب محبوب کے چشمے کرم اٹھ جائے اپنا سب کچھ آدمی جو ہے وہ وار دینے کو دل چاہتا ہے اور وار دیتا ہے اس نے یو سو کٹی مشر میں گستے گنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب پھر سرکٹ ہوئے بھی آدمی جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب کریم سے پیار کرو تو پھر مجھ سے پیار کرو اگر رب کریم کی اتاد کرنی ہے تو پھر میری اتاد کرو اگر رب کریم کو خوش کرنا ہے تو پھر مجھے خوش کرو اور اگر رب کریم کی ساری نعمتیں لینی ہے تو اس نعمت عزما کے غلام بن جاؤ پھر کیا ہوگا یوہ دیب کو پھر اللہ تم سے پیار کرے گا بقیہ جو واقعات ہیں آتا یعنی بھی پیار کیا جاتا ہے ابھی حسن کے بھی آہ کچھ آہ چیزیں ہیں انشاءاللہ شاء اگلے پروگرام میں پیش کی جائیں گی اور آقا کی عطائیں کس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ وہاں عطائیں بڑی ملتی ہیں اتاؤں کا بھی انشاءاللہ شاء آئندہ پروگرام میں کوشش کریں گے ابھی چونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور پھر آپ کے سوال ہو جاب اکثر چلے گا میں کوشش کروں گا آج آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ چونکہ رمضان شریف ہے اور آخری آ جو ہے آ رہا ہے اس میں اعتقاف کے بارے میں بالخصوص سوالات اور رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں اگر سوالات زیادہ ہوں تو بہتر ہوگا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اب آپ دوست اب آپ فون کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں تو ہمارے ساتھ ہیں ایک کالر دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں نصیر الدین بول رہا ہوں سعودی عربیہ سے جی جی اللہ سوال احمد درپیش ہے ایک شخص نے انجانے میں اجنبیہ عورت جو کہ دوسرے کی منقوع تھی اس کے ساتھ غلطی سے انجانے میں وسیع کر لیا جی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اجنبیت تھی تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے شوہر کے لیے اس سے دور رہے گی یا اس سے خرید ہو سکتی ہے اور پھر اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کی کیا صورت حلامی ہوگا یا حرامی ہوگا جی میرے بھائی شکریہ یہ نہیں سمجھ کہ کیا جی السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سر کہاں سے بول رہے ہیں میں رئی سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جگہ کے پیسوں سے جو ہے بہن کا علاج کرایا جا سکتا ہے جی بہن کا بہن جو ہے شادی شدہ ہے جی جی جی جی وہ اس کے یہاں جو ہے پریشان ہے جی شکریہ شکریہ ہاں جی دونوں سوال آئے ہمیں عرب شریف سے پہلا سوال یہ تھا کہ کسی آدمی نے غلطی سے کسی کی منقوہ کے ساتھ جمع کر لیا اب غلطی کیسی ہے واللہ علم بی سواب انہوں نے بتایا نہیں لیکن چونکہ سوال یہ ہے کہ غلطی سے تو اگر سوال آ, یعنی غلطی سے ہو جائے پتا نہ چلے تو اب جو ہے یعنی مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ زنا تو ذنا تو سرزد ہوا لیکن اس کو سنسا سنسار نہیں کیا جائے گا چونکہ غلطی سے ہوا لیکن گناہ بڑا اس کو توبہ کرنی چاہیے اب وہ اپنے خامند کے پاس جا سکتی ہے اس میں حرج نہیں ہے اور اگر بچہ دا ہوگا تو حلال زیادہ کہلائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ خامند کا ہے بل آہر حجرے اور ایسے شخص کے لیے جس نے زنا کیا اس کے لیے پتھر ہیں یعنی سنسار ہے یعنی بجائے غلطی کے اگر سراحتن اور آمدن بھی زنا کیا جائے تب بھی اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس کے خاند کی طرف ہی منسوب ہوگا شادی شدہ عورت کا وہ اس یعنی زانی کی طرف منسوب نہیں ہوگا دوسرا سوال جو ہے رئیس بھائی کا تو زکات دیکھیے اصول و فرو کے علاوہ والدین اور لاد کے علاوہ اپنے سب رشتے دار کو دے سکتے ہیں اپنی بہن کو زکوات دے سکتے ہیں لہٰذا اگر وہ یعنی زکات کی حقدار ہے تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے جی السلام علیکم و اللہ اللہ جن برکاتہ قرآن پڑھ لیتے ہیں جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں میں انڈیا سے بول رہا ہوں کیا نام ہے میرا نامزی ہے جی یار اس میں شور شو, بڑا سمجھ نہیں آتی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی یہ جو گھر میں طماعت قرآن کرواتے ہیں نا جی جی گھر میں جی جو جی تماعت جی جی جی جی جی قرآن کرواتے ہیں وہ فیصد کا کروانا چاہیے یعنی کہ ایک دن میں کروانا چاہیے یا پھر دو دن میں کروانا چاہیے ختم قرآن تماعت قرآن جو کرواتے ہیں ایک خاصے سارے قرآن پڑھتے ہیں ہاں ہاں شبینہ وغیرہ جی ہاں جی جی گھر میں کروانا چلتا رہتا ہے اور جی سوال کی دی سمجھ آ گئی اور سوال یہ ہے <محن> کہ یہ جو آج کل ایک مص... آ, رواج ہے شبینے کا کہ ایک رات میں قرآن کریم کو ختم کیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد تھا کہ قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے اگر جلدی پڑھنا تو تین دن میں قرآن کریم ختم کیا جائے لیکن ایک دن میں قرآن کریم ختم کرنا ناجائز یا حرام نہیں ہے بے تو یہ ہے کہ تین دن میں ختم کیا جائے حضرت سینا عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حصل صحیح صنعت سے مروی ہے امام ابو نائن نے اس کوہلیہ تو نے نقل فرمایا ہے کہ آپ ایک رکت میں پورا پرانی کریم پڑا کرتے تھے ایسے ہی سئینا سعید ابنِ جب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑے تعبیر ہیں ان سے بھی یہ مروی ہے کہ یہ ایک رکت میں پورا قرآن کریم کرتے تھے امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک دن میں قرآن کریں پڑھنا امام شافی سے تو یعنی چونکہ آپ وہ علماء میں سے ہیں سمجھدار ہیں وہ جیسا ہی پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے آج کل ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک دور آئے گا لوگ قرآن یوں پڑھیں گے جیسے گائے چارہ کھاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اس کی سمجھ آتی جائے سننے والے کو پتہ چلتا جائے تراوی میں ہو یا بغیر تراوی کے ہو آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں سر میں آصف ادھر کویت سے جی آصف بھائی کیسے ہیں شکر الحمدللہ جی حکام سر میرے دو سوال ہیں جی ایک سوالے کہ میں مول میں کام کرتا ہوں اس میں نارمل شاپنگ سینٹر یہ جو ہوتا ہے جس میں کئی دکھ روپ کی دکانیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں اور ادھر ایسا ہے کہ ایک یہ پارک ٹائپ بنا ہوا ہے ادھر نا بچوں کو بھی لے کر لوگ آتے ہیں کھیلوں کو لگی ہوئی گیمیں وغیرہ تو رمضان میں روزہ وغیرہ بھی رکھا ہوتا ہے رمضان شروع میری ایسے ڈیوٹی نائٹ میں ہے تو ادھر عورتیں وغیرہ بہت آتی ہیں جو بھی سب کچرا نہ کچھ آزاد کیا ہوتا کچھ زیادہ تر نہیں بھی کیا ہوتا تو ان کو نظر وغیرہ آدمی کی پڑھ دی اور کچھ شیطانی خیالات بھی دن میں آ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی سلاح چاہتا تھا اور دوسرا یہ کہ میرے سے تراوی ڈیلی چھوٹ جاتی ہے جیسے کہ میرا ڈیوٹی ٹائم اس طرح کا ہے کہ مجھے نماز بھی شادی اور ڈیوٹی پہ جا کے پڑھنا پڑتی ہے جی تو میں نے وہ مفتی احمد صاحب سے سنا تھا کہ وہ ڈیلی تراوی جو کسڈن چھوڑتا وہ ایک نہیں چھوڑنی چاہیے جی تو اس حوالے سے جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو اچھا جی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں محمد صدیقی کر رہا اپنے ٹی وی کے بات ہم کریں دی اور سوال کریں جی میرا خیال ہے روزے کی حالت میں شیونگ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں روزے کی حالت میں شیونگ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں نہیں سمجھ آئی روزے کی حالت میں شیرک بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں جیسے بائی نے لوگ بناتے ہیں شیب کیسے اچھا شیرک جی آپ کتنے کال لیں گے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر میں روشن علی بول رہا ہوں دبئی سے جی جی سر میں یہاں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں آن? تو میں یہاں جو فکرے ہوتے ہیں رمضان کے روزوں کے تو میں وہ پاکستان غریبوں کے لیے بھیج دیتا ہوں جی تو وہ صحیح ہے یا سمجھتے ہیں جی شکریہ جناب ابھی ہمارے پاس تین شخص ہوگا پہلے تو آصف صاحب تھے, آ, یعنی, न, سے یعنی سے تو میرے بھائی دیکھیے پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث مرضی ہے فرمایا عورت سے بڑھ کر میں اپنی امت کے لیے کوئی فتنہ نہیں چھوڑ رہا ایسی حالت میں یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نظروں کو نیچا رکھے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم ہے وہ تو عورتیں مان نہیں رہی تو کم ان کا مرد کو تو حکم ماننا چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے اور جب کبھی ایسا مسئلہ ہو اللہ نہ کرے کبھی کسی غیر عورت پہ نظر پڑے یا تو پھر جو ہے رب کریم کے خوف کو یاد کرنا چاہیے اپنی نظروں کو جھکانا چاہیے اب میں آج جو رب پردہ باہر نکلتی ہے جب گھر میں واپس آتی ہے تو جتنے مردوں نے شاوت کی نگاہ سے اس کو دیکھا تو اتنے زناحوں کا گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے سنا نے گری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا تو آپ نے ارشاد ہوا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ زنا کر کے میری بارگاہ میں میری میرے پاس آ جاتے ہیں تو کی, کی کیا میرے مومن کیا وہی دوبارہ شروع بھی ہوگی نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا تو نے کیا ایک غیر عورت کو نہیں دیکھا بری نظر سے کی ہاں دیکھا تو ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا مومن کے نور سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے عمومن کی فراست سے ڈرو تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو میرے بھائی یہ امتحان ہوتا ہے اس میں ہمیں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے اس میں انشاءاللہ پاس ہونا چاہیے باقی سن... تراوی جو ہے سنت مقدہ ہے سنت مقدا کو جان بوجھ کے بار بار چھوڑنا گناہ ہے ل... آ... بوتلکن تراوی چھوٹ جاتی یا امام سے چھوٹ جاتی ہے اگر تو امام سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ گھر میں آ... پورے حجر تک جب چاہیں تراوی پڑھ سکتے ہیں اطلاوی کا اشارے کے ساتھ ہی پڑھنا کچھ ضروری نہیں ہے جب تک آپ نہیں سوئیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں رات کے بارہ بجے تک بعد میں بھی اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو ہجر تک آپ ترابی پڑھ سکتے ہیں اپنی آپ ترابی پڑھیں چھوٹے سہولتوں کے ساتھ پڑھ لیں جلدی پڑھ لیں گے لیکن اس کو متلقن اور مستقل چھوڑنا اچھا نہیں ہے ہرو صاحب نے سوال کیا انڈیا سے کہ روزے کی حالت میں شیو دیکھیے میرے بھائی پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ داڑی شیو کنڈانا روزہ ہو یا غیر روزہ ہو ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے گناہ قبیرا ہے چونکہ یہ بھی داڑی شیو بھی سنت موقع ہے اور سنت موقعہ کو جب آپ شیو کرائیں گے تو گناگاہ تو ہوں گے اب روزے میں اس سے زیادہ گناہ ہوگا لیکن یہ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ فاسد ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے اگر کسی نے روزے میں شیو کی یا کروائی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جیسے مترکن ویسے گنا ایسے بھی یہ گناہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب فیصد لوگ تو منا رہے ہیں تو مولیوں نے نبے فیصد کو فاسد کو حاضر کرا دے دیا تو میرے بھائی حلال کبھی اکثریت کے کرنے سے حرام نہیں ہوتا اور حرام کبھی ان کے کرنے سے حلال نہیں ہوتا مسائل اپنی جگہ ہیں ہماری کمیاں کتایاں اپنی جگہ ہیں اور آخری سوال جو دبئی سے تھا تو میرے بھائی دیکھیں جہاں آدمی رہتا ہے فطرانہ وہیں دینا چاہیے کیوں فترانہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہاں کے جو غرابا ہیں جو عید صحیح طریقے سے نہیں منا سکتے وہ بھی اچھے طریقے سے عید منائے ان کے پاس بھی پیسے آ جائیں کھانا آ جائیں کپڑے آ جائیں وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جیسے عام طور پہ یہاں ہوتا ہے کہ یہاں گریف ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو صحیح یہاں بھی بڑے بڑے غریب ہیں بےچارے مزدوری دو دو سو چار چار سو کا مزدوری کر رہے ہیں اور چھ چھ ماہ تنخواہیں نہیں ملتی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب شاید جیسے ہم امیر ہیں سب امیر ہیں یہاں بھی امارات میں بھی آپ کو بہت سارے غریب ملیں گے لیکن اگر جستجو کے بعد کسی ملک میں کوئی غریب نہ ملے تو دوسرے ملک میں بھیجنا جائز ہے جی السلام علیکم السلام علیکم و اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں خرم بول رہا ہوں کینیڈا سے جی جناب حکم یہی عرضہ جناب ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہرن ہے اس کا جب شکار کرنے جائیں گولی کے ساتھ شکار کریں تو بغیر تکبیر کہیں یہ حلال ہو جاتا ہے پانا جائز ہے کہ نہیں جی شکریہ خورم بھائی خورم بھائی تھے کینیڈا سے ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شکار اگر گولی سے کیا جائے بندوق سے کیا جائے تو کیا اگر وہ اس کو نہ کیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے تو میرے بھائی اللہ اتفاق ایسا جانور کا کھانا جائز نہیں ہے ہاں تیر اگر بسم اللہ شیپار کے چھوڑا جائے اور اس کے تیر جانور کو لگے تذیبہ کرنے سے پہلے جانور جو ہے وہ بر جائے تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن گولی چونکہ چیرتی نہیں یہ پھاڑتی ہے اس کے وہ جو طاقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو دباتی ہے یہ جسم کو جس وجہ سے وہ جسم جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو گولی سے شکار کیا ہُوا جانور جو ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے البتہ تین سے شکار کیا جائے یا سدایا ہوا کتا ہو یا سدایا ہوا باز ہو باز جو شکار کرتا ہے تو اگر اس کو بسم اللہ بسملہ پڑھ کے چھوڑا جائے گا تو اس وہ جانور اگر مر بھی جائے تو اس کا کھانا جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ باغ اس کو خود نہ کھائے یا کتا اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے وہ شکار کو پکڑے اور شکار ایسی حالت میں زخمی ہو کے مر جائے تو تب بھی اس کا کھانا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کتا اس میں سے نہ کھائے اب یہ کیونکہ کتا نہ کھائے کتا یا بھاگ اگر کھائے گا تو اس نے مالک کے لیے شکار نہیں کیا اپنے لیے شکار کیا ہے لہٰذا اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا اور اگر وہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے مالک کے لیے تو اس کا مطلب اس نے مالک کے لیے کیا ہے لہٰذا ایسی حالت میں اس کا کھانا جائز ہوگا جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جان کروں میں کراچی منظور جی جی بھائی کیا سوال ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں عشاء کی نماز با جماعت اور ساتھ میں تراوی پڑھتے ہیں میرا بیٹا حافظ ہے اس کے پیچھے اس کی امامت میں پڑھتے ہیں باقی نمازیں تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں جی لیکن عشاء کی نماز ہم فرض کی جو ہے وہ بھی اور ساتھ میں تراوی یہاں اپنے گھر میں اوپر بنا رہا ہم بیس تقریباً 20-25 بندے ہوتے ہیں تو ہماری جماعت ہو جاتی ہے فرض یا نہیں جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی سر صاح. علامہ صاحب میں بول رہا ہوں انسر ہے برہمی سے اچھا اچھا شہر ہے برہمی وہاں سے جی بول جی رہا ہوں سوال جی میرا یہ ہے کہ آپ کا یہ آپ کا, کا پروگرام چل رہا ہے آپ کی بات سنتے سنتے یعنی کہ آپ کا جو سوال جو آپ کا سلسلہ ہے سنتے سنتے اگر آپ آستاب بیٹھے دولشی پڑھ رہے ہیں تو الحمد کو دولشی میں کوئی کی کمی تو نہیں جی شکریہ بھائی پہلا سوال تھا جہاں زیر بھائی کا دیکھیے میں نے بھائی مساجد تو اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ آدمی ان کو بسائے مساجد میں اگر جا کے پڑیں گے تو ایک نماز کا سو ستائیس گنا جو ہے وہ ملے گا کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد اگر قریب ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑی جائے اور قریب کا یہ بھی ایک سوال جیسا حدیشی میں ہے کہ اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد میں جا کے پڑی جائے اور اگر کوئی خاص مجبوری ہے اور مسجد میں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے وہ لیکن کسی مجبوری سے حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ کے واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ارکی آقا میں مسجد میں نہیں پہنچ سکتا میری مجبوری ہے تو آپ اگر میرے گھر میں تشریف لائیں ایک جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ میں اس متبرک جگہ پہ نماز پڑھا کروں تو ایک صبح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا دواجا کڑکٹا اطبان بن مالک سے پوچھا کہ اطبان کہاں نماز پڑھاؤں پڑھوں تو اس نے کہ حضور یہاں نماز پڑھیں تو میرے آقا نے وہاں دو رقم نہ بول پڑے وہ انہوں نے گھر میں مسجد بنا لی وہاں وہ نماؤ پڑتے لیکن وہ آقا کے چونکہ قدم لگ گئے وہ متبرک ہو گئی وہ کئی مسجدوں سے بھی افضل ہو گئی جہاں میرے آقا کے قدم لگ گئے وہ تو جنت ہے جہاں میرے آقا کے قدم لگیں تو میرے بھائی اگر کوئی خاص مجبوری ہے تو گھر میں ہو جائے گی ویسے مسجد میں نماؤ پڑنی چاہیے اگر سید عقیدہ امام میسر ہے تو مسجد میں ہاں تراویہ گھر میں باجمات اگر پڑھتے ہیں تو تراوی گھر میں بھی باجمات ہو جاتی ہے اور آپ اپنے گھر والوں میں اگر پڑھتے ہیں دوست آباد بھی ساتھ ہیں گھر میں عورتیں بھی اگر پیچھے کھڑی ہو کے پردے میں نماز پڑھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ گھروں میں نماز پڑھا کرے اس کو قبرستانہ بنا دے گھروں میں نماز پڑھنا بہت اچھی بات لیکن کم از کم فرائض مساجد میں ہونے چاہیے اس کے بعد اگر تاوی آپ گھر میں پڑھنا چاہیں تو اور باجماغ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا سوال میرے بھائی نے براہمی سے کیا تو میرے بھائی دروشی تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے اس میں سوال میں کمی نہیں ہوگی یہی تو ایک عبادت ہے کہ جیسے کریں گے قبول ہو جائے گی دوسری عبادت ہے وہ اگر دکھلاوے کے لیے کریں تو قبول نہیں ہوگی امام سکھاوی نے پوری اس پہ بات کی ہے الکولوڈی میں اور اسی طریقے سے آپ کی دوسری جو کتاب ہے اس میں بھی آپ نے اس پہ پوری بات کی ہے کہ دروشی اگر دکھلاوے سے پڑھیں تب بھی قبول ہو جائے گا اور ادھر آپ نیکی کر رہے ہیں کون سا گانا سن رہے ہیں اور ساتھ آپ درود پڑھ رہے ہیں یہ بھی چونکہ نیکی کے مسائل ہیں اور مسائل جو ہیں یہ عام عبادت سے افضل ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ ساتھ مسائل سن رہے ہیں یا ساتھ قرآن کریم کی تفصیل سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دروشی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی درود میں اگر آپ کے اس رابطے میں کمی نہ آئے جو درود پڑھتے ہوئے آقا کریم سے قائم ہو جاتا ہے یہ دروشی وہ ایک رابطہ ہے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اور اگر وہ رابطہ ہمارا قائم ہو جائے تو سبحان اللہ پھر کیا بات ہے شاہدر بدھ سدیلوی پرتیما میل استعمار کا جب دروشی پڑھو تو یوں سمجھو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں آقا کے ذات کے سامنے درود و سلام پیش کر رہا ہوں تو ادب و سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں ناگور انڈیا سے بات کر رہا ہوں میرا نام آریف کر جی ہے جی جی حکم جان بہت پہلے ایک دفعہ اور لگنے کا استفاد آپ سے ہوا تھا اثر لگاتے رہے پہ لیکن لگن استفاد سے بھی لگ گیا جی پہلے تو بہت بہت کو سب آپ کو دیکھا اپنے ٹی وی کے بیچ میں پہلا سوال ہمارا ایسا تھا کہ ہم بہت کنفیوز ہو جیسا کہ ابھی اس باتیں کر رہی تھی صحیح ہے اس کی جی جی ہمارے میں میں نماز ہوتی ہے اور میں میں نہیں ہوتی ہے اچھا تو اس کا ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے سر جی اس کو ہم کہتے کہ آپ تھوڑا بچوں سے بتائیں کہ مائک میں آیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایسا ہے کہ اس کے اندر میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ مائک میں لگتی جی بڑی خوشی ہوں میرے بھائی آپ نے اچھا جی السلام علیکم و اللہ برکاتہ وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں میں ہندوستان سے بول رہی ہوں جی میرا سوال ہے قیام کے دوران عورتیں پیر ملا کر رکھے یا کچھ فاصلہ رکھے جی میں ایک اور سوال تھا جی یہ جی آنسو نکلنے سے وہ رو تو ٹوٹ جاتا ہے اور روزے پہ کچھ اثر پڑتا ہے اگر آنسو منہ میں چلے جائے تو جی بس یہی دو سوال جی شکریہ پہل جی پہلا سوال تھا ناگپور سے تو میرے بھائی دیکھیے میں نے پہلے بھی کئی بار اب کیا یہ جی یہ ایک اے, مختلفی مسئلہ ہے اسپیکر پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں محقفی اہل حق جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی فتوا بھی اسی پہ ہے مسئلہ بھی یہی ہے لیکن چونکہ وہ رماعل سنت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور جہاں وہ رمایل سنت میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ اختلاف رحمت ہوتا ہے اس میں اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے کوشش کریں ایسی جگہ پڑھیں جہاں بغیر اسپیکر کے ہوتی ہے اور اگر نہیں مل سکتی تو نماز نہ چھوڑیں جو ہے کوئی سی القیدہ امام اگر ملتا ہے تو نماز پڑھ لیں اب اس مسئلے پہ اب زیادہ اتنے مناظرے اور آپس میں لڑنا جھگڑا علیہ سنت کا پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں اور اگر آپس میں اتنا اصطلاح کریں گے تو اور بھی مسائل بڑھیں گے کوشش یہی کرنی چاہیے علماء علیہ سنت کو کہ اسپیکر کے بغیر نماز پڑھائیں اور پڑھنے والوں کو بھی لیکن اس میں جو ہے وہ دستوں گرے باندھ نہیں ہونا چاہیے دوسرا سوال بھی انڈیا سے تھا تو دیکھیے میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہر وہ کام نماز میں ضروری ہے جس سے ان کا پردہ جو ہے وہ زیادہ ہو بالکل پاؤں کو بالکل بھی نہیں ساتھ ملانا لیکن مردوں کی طرح زیادہ دور بھی نہیں کرنا ایسے ہی جو کرنا ہے وہ مردوں کی طرح بالکل ایسے سیدھا نہیں جھکنا اور سجدے میں بھی پیچھے سے جو ہے پیٹ کو اوپر نہیں اٹھانا تو یہ چند مسائل ہیں یہ چونکہ پردے پردہ اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے عورت کو پردہ کا لحاظ رکھنا چاہیے جیسا ابو دعود کی براسیل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ سمت کا نماز پڑھو سجدہ کرو تو سمت کے سجدہ کرو اگر آنکھ دکھ جائے بیماری کی وجہ سے آنسو نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ویسے پانی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آنسو نکلا تکلیف کی وجہ سے یا بماری کی وجہ سے آ, تو وہ ناپاک ہوتا ہے آ, لہذا اس کو کپڑے سے بھی نہیں لگنا چاہیے اور اس کو دوبارہ دھو کے دوبارہ وضو کرنا چاہیے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا اور اس سوال کا جواب میں تفصیل سے نہیں دے سکا بادت انشاءاللہ شاء سوالات کے جوابات آ, آئندہ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرام میں آپ لوگوں کے دوست آباد کے جن کی ای میلز آئیں ہیں ہم ای میل جو ہیں وہ پیش کریں گے چونکہ کافی دیر سے ای میل نہیں پیش کی گئی تو آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ فی ماللہ اللہ و رسولو کے حوالے